طب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول قلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط قلامنا اللہ مسلی سعیدینہ مولانا محمد انفی آخری کلامینا معذر سامین کرام اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ہر گلی کوچے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے مسلمانوں کی ایک تحریک ہے آج کا یہ جو بیان ہے اللہ سے ہدایت طلب کر کر تنگ نظری کا چشمہ اتار کر دعا کر کر اللہ ارین الحق کا حق کا ارینل باطیلا باطلا ورژن سنابا اے اللہ حق کو حق بتا اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ باطل کو باطل بتا اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما حضرات بڑے پرفتن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر ڈاکو رہزن ہمارے ایمان پر ہمارے عقیدے پر ہمارے دین کی روح پر ڈاکا ڈالنے والے ہماری اسمتوں عسپتوں اور پاک داموں کی چادر کو چاک چاک کرنے والے بارش کے قطرے کم ہیں ریت کے ذرات زیادہ ہیں اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی کئی وجوہات سے اللہ تعالی دل پر مہر لگا دیتے ہیں چھپا لگا دیتے ہیں اور انسان حق بات قبول کرنے سے کٹراتا ہے باطل کو حق سمجھتا ہے جہنم کے لہو اور پیپ کو شربت سمجھتا ہے اور سماج سسیتی اور معاشرے کے رسوم اور رواج کو دین سمجھتا ہے میں نے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا انما السبیل على الذین يستعزنونکا وهم اغنیا رہو بئن یکونو معالخوالف وطبع اللہ علا خلوبہن اللہ فرماتے ہیں یہ غنی لوگ اور یہ مالدار لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جنگ سے پیچھے رہنے کے لیے جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے وہ اغنیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غنی ہیں وہ हैं ہیں رضو بھی مال خوالف اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں میدان جہاد ان کو پسند نہیں اپنے آپ کو دین کے لیے مٹانا علاق قلی اللہ کرنا ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑنا یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام کرنا وقت کے سراون سے مقابلہ کرنا وقت کے دجال کو جھوٹا بتانا ان کے بس کے بات نہیں رضو بھی انکون مال خوالف یہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دین کی سر بلندی پسند نہیں کرتے یہ اللہ نے ان کا عذاب یہ بتایا وہ طبا اللہ علا <قُلُوبِهِن> اللہ ان کے سینوں پر ان کے دلوں پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اللہ اگر ٹھپا لگا دیں تو پھر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی منافقین میدان جہاد کو جاتے تھے منافقین سب کام کرتے تھے نماز پڑھتے تھے پہلی سپنے رہتے تھے داڑھی رکھتے تھے اماما ڈالتے تھے عشق رسول کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے الاق کلیمت اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے نعرے رسالت نعرے تقدیر کو بلند کیا کرتے تھے لیکن جب آتا اپنے آپ کو اسلام کے لیے مٹانا جب آتی یہ نوبت اپنے وجود کو ختم کرنا اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا اپنے بچوں کو یتیم کرنا کلام پاک کے میں پارے میں سور احزاب میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے قالو ان اور یہی بات آپ کہتے ہوں گے کہ کوئی عالم کوئی خطیب کوئی مقرر ہم نے تاریخ جمیل صاحب کے بیان کو سنا ہم نے مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی کے بیان کو سنا ہم نے قاری طیب صاحب کے بیان کو سنا ہم نے مرکز نظام الدین میں بیان کو سنا ہم نے صاف صاف کو سنا ہم نے حضرت جی کو سنا کوئی کتا دلی سور نہیں بولتا کوئی جورو کا غلام نہیں بولتا یہ کلام پاک کی جو آیت ہے کہ یہ ان بن مال خوالف کہ یہ علاقے قلیمت اللہ کے مقابلے میں خوالف کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یہ خوالف کون ہیں یہ جورو ہیں یہ بچے ہیں جس کی محبت کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں نہیں جا رہے وہ بولتے ہوں گے عزت کا لبادہ اور تقریم کا لباس پہنا کر لیکن قرآن صاحب کہتا ہے اے لائے کلمت اللہ سے جی چرانے کا واحد سبب یہ ہے کہ رضو بھی ان یقون مال حوالف قرآن نا دیوبندیوں کے باپ کا نہ بریلیوں کے باپ کا نہ تبلیغیوں کے باپ کا نہ رضا خانیوں کا باپ کا قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے قرآن کو جبریل امین نے اللہ سے لیا اور جبریل امین نے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا آخان نے اس میں ایک زبر زیر کے فرق کے ساتھ صحابہ کرام کو پہنچایا صحابہ کرام نے بغیر کسی تبدیلی کے تابعین تک پہنچایا طبئین نے بغیر کسی فرق کے طب طاوی تک پہنچایا طب طاوئین نے مفسرین تک پہنچایا مفسرین نے ایما تک پہنچایا ایما نے اپنے قوالد تک پہنچایا آنے والی نسلوں تک پہنچایا جو قرآن جبر امین علیہ السلام اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے وہی قرآن آج بھی ہے لا تبدیل علی اللہ ایک حرف کا ایک زبر کا ایک زیر کا کوئی فرق بتا دے اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا اس قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما پروایا علی ولین کا بہم اکنیا یہ لوگ جو ماندار ہیں جنگ سے جیت چھڑاتے ہیں الائے کلی اللہ سے جیت چھڑاتے ہیں کیا مطلب آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ بیت المقدس کی فکر نہیں ہے بابری مسجد کی فکر نہیں ہے فلسطین کی فکر نہیں ہے عراق کی فکر نہیں ہے افغانستان کی فکر نہیں ہے مظلوم مسلمانوں کی آہوں کی فکر نہیں ہے ایک جماعت کے جھنڈے کو لے کر بیٹھ گئے ایک को کو لے کر بیٹھ گئے ایک امام کو لے کر بیٹھ گئے ایک قائد کو لے کر بیٹھ گئے ایک गए کو, کو لے کر بیٹھ گئے اور سمجھنے لگے کہ ہماری جنت یہی ہماری کامیابی یہی یہی جنت کا راستہ ہے رضو راست ردو نومال خوال یہ اس زمانے میں دیا سے محبت تھی یہ بات کہی گئی آج کے گورو کے غلاموں کے لیے یہ بات سوچی سچ آتی ہے اس کو کلام پاک کے جیس میں پارے میں احزاب کے دوسرے رکو میں دیکھیے جب ان کو بلایا جاتا میدان میدان جہاد کے لیے تو کہتے بالو ان بو اور ہماری بیویوں کے محافظ کوئی نہیں ہے ہمارے بچوں کے محافظ کوئی نہیں ہے میرا اللہ کہتا ہے وہاں بھی اور خالی گھر نہیں ہے ان میں ان کی بیویوں کے بچوں کے محافظ موجود ہیں انوری دونا اننا پھرارا یہ منافق میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگے اللہ سے دعا کریں اللہ تعصب کو ختم کر وہ راستہ دے جس راستے کا مانگنے کا تو نے ہمیں حکم دیا اس دن المستقیم اے اللہ سرات مستقیم پر چلا کون سا سراط مستقیم سراط علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تون نے انعام کیا ہے کون ہے جن پر انعام ہوا البینہ مین النبینہ صدیقینا و شہدائی و صالحین اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے یہ نبی ہیں یہ صدیق ہیں یہ شہداء ہیں یہ صالحین ہیں ان کے راستے کو مانگنے کا حکم دیا گیا ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا اور ہر رکات میں نماز کی یہ حکم دیا گیا کہ تم مانگو اللہ سے صلات سے مستقیل مانگ مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا امیر بننے کا حکم نہیں دیا گیا تراون بننے کا حکم نہیں دیا گیا دجال بننے کا حکم نہیں دیا گیا تارون بننے کا حکم نہیں دیا گیاستقیم الہ سرات مستقیم دے اے وہ سراط مستقیم جس سے تو راضی ہو جائے جس سے تیرا پیغمبر راضی ہو جائے حضرات آخاد فرمایا تفتریق امتی اللہ صلاسی ہوں میری امت ستر پر تین فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ستر پر تین فرقے یہ ماں ہیں ان کے ہزاروں بچے شیعہ ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے اور یہودی ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے نسارا ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے یہ ستر پر تین جو بتایا گیا ماں کو دادیوں کو ان کی جڑوں کو بتایا گیا ورنہ میرے محلے میں میری گلی کوچے میں اتی پر پانچ فرقے ہیں کیا حدیث جھوٹی ہو گئی جو آخا نے کہا کہ ستر پر تین فرقے تفتری کو امتی اللہ سلاسی ملنا آخا کی ایک بات میرے اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ سے ہدایت مانگو اللہ سے صراط سے مستقیم مانگو اللہ سے صحیح راستہ مانگو جس کو تم نے اور میں نے صحیح راستہ سمجھا وہ اللہ کے یہاں وہ صحیح راستہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جس کو تم نے اور میں نے ہدایت کا راستہ سمجھا وہ اللہ کے یہاں وہ صحیح راستہ ہونا اور نبی کے یہاں جنت کا راستہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بھانڈے وہاں پھوٹیں گے راز وہاں کھلیں گے کہ بم تازی المجرمون اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ آج تب پتا لگے گا کتنی پگڑیاں الگ ہوں گی کتنے عوامے الگ ہوں گے کتنے جب دستار الگ ہوں گے کتنی نمازیں الگ ہوں گے کیا عبداللہ اللہ ابن عبئی ابن سلول نماز نہیں پڑھتا تھا کیا روزہ نہیں رکھتا تھا کیا جھنڈا نہیں لگاتا تھا کیا نبی کی شان کے اندر وہ جو ہے ناد نہیں کرتا تھا لیکن قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا مجرم تم الگ ہو جاؤ کیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جس کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی انمنافنا فدر اس کے منافر جہنم کے نچلے سب سے گھٹیا درجے میں ہوگا کیوں کہا گیا کہاں گئی اس کی نماز کہاں گیا اس کا روزہ کہاں گئی اس کی سطح اول کہاں گئی اس کی تقویر تحریمہ کہاں نبی کی مجلسوں میں بیٹھنا کہاں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے دعوے کرنا تب تریق امتی اللہ صلا سیوں سب ملنا کل فنار فن میرے آقا نے پروایا یہ تمام طرقے جہنم میں جائیں گے اسلام کا نجات کا دعوی کرنے والے رب کو راضی کرنے کا دعویٰ کرنے والے نبی کو راضی کرنے کا دعویٰ کرنے والے کل فنار اللہ منت و واحدہ اور کما قال اللہ فرقت واحدہ ایک منت ایک جماعت وہ جو, جو ہے جہنم میں جانے سے بچے گی مطلب ہوا ستر پر تین فرقوں میں میری امت بٹے گی ستر پر دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا صحابہ کرام امت کو کب بیتاب رکھنے والے تھے پیاسے رکھنے والے تھے تیشنا رکھنے والے تھے صحابی تم پر ہماری جان مال آن اولاد آنے والی نسلوں کی روح قربان کہ تم نے ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیا تم نے ہمارے لیے جنت کی راہ بنا دی من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستر پر تین کرتے ان میں ستر پر دو کرقے جہنم میں اور ایک چرخا جنت میں دیوبندی کہے گا میں بریلی کہے گا میں امامہ والا کہے گا میں مزار پر رہنے والا کہے گا میں رضا خانی کہے گا میں مشرق والا کہے گا میں مغرب والا کہے گا میں توحید پارٹی کہے گی میں بدتی کہیں گے میں میں کہوں گا میں آپ کہیں گے میں چلانا لگانے والا کہے گا میں سال میں سال لگانے والا کہے گا میں ارس کرنے والا نام نہیں ہے نا اللہ ملتا ستر پر دو پارٹیاں جہنم میں اور ایک پارٹی جنت میں جائے گی پیلا لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون پارٹی ہے وہ کون جماعت ہے جو جنت کے اندر جائے گی صحابہ کے نام سامچ رہنے والے نہیں تھے انہوں نے ایک, ایک چیز کا مسئلہ حل کر لیا بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ وضو کرنے کا مسئلہ استنجا کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ جنت میں جانے نہ جانے اور جہنم سے بچنے کا مسئلہ یہ نہ پوچھے لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلو ازم بماند ہندری ہو دنیا میں جتنے فرقے ہیں اور دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں اور دنیا میں جتنی پارٹیاں ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس مسجد میں جاؤ وہ عرس کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ چلّا چھٹی کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ بھائی بزرگ دوستوں کا بیان کرتا ہے وہ اس مسجد میں جاؤ وہ جہاد کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ تصوف کا خانخواہ کا بیان کرتا ہے اس مسجد کے اندر جاؤ وہ سے بیزاری کا بیان کرتا ہے اس مسجد کے اندر جاؤ وہ جھنڈے اور فاتحہ کا بیان کرتا ہے ارے بھائی اسلام ایک ہے کعبہ ایک ہے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے یہ امت کے اندر مختلف خدا کیا ہیں یہ امت کے اندر مختلف مسلک کیا ہیں اور ہر مسلک والا دوسرے کو کافر بتاتا ہے اپنے کو جنتی بتاتا ہے آپ کسی خانخواہ کے اندر جائیں خانخواہ کا شیخ یہ کہے گا یہی راستہ ہے دلوں کی پاکزگی کا یہی راستہ ہے نفوس کے تشکیے کا یہی راستہ ہے کامیابی کا یہی راستہ ہے اللہ کے قرب کا یہی راستہ ہے جنت کو پانے کا آپ مدارس میں جائیں محتمن تقریر کرے گا یہ صفا کا چبوترہ ہے یہ دار ارقم ہے یہ ابو حریرا کی برانت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی درجگاہ ہے یہاں پر قال اللہ خال رسول سکھایا جاتا ہے علم دین کے بغیر نماز نہیں علم دین کے بغیر حرام و حلال کی تمیز نہیں جماعت کے اندر جائیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ مدرسے سے کچھ نہیں ہوتا خانخواہ سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں نکلو ایمان ملے گا بن بیٹھ کر جمعہ میں یہ چیخ کرنے سے یہ شولہ بیانی کرنے سے آج تک کچھ نہیں ہوا ہے یہاں تحجد ملتی ہیں یہاں نمازیں ملتی ہیں ہزاروں لاکھوں شرابی توبہ کر چکے ہیں ہزاروں لاکھوں ماں باپ کے نافرمان پرواں بردار بن چکے ہیں دیوبندی کے پاس جاؤ دیوبندی کہے گا معتدل راستہ ہمارا راستہ ہے نامت نانوت رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے دارالوم دیوبند کو قائم کیا انہوں نے مجاہدین کے دستے کو پیدا فرمایا انہوں نے انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں کو جنم دیا جس نے انگریزوں کو اس دیش سے بھاگتا کرا دیا بریلی اندر جائیں امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عشق رسول ہے ہمارے یہاں محبت رسول ہے نماز محبت کے بغیر نہیں ہوتی درود اس کے بغیر نہیں ہوتا تم زندگی بھر عبادت کر لو محبت کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں ہے آپ چلے جائیں جماعت اسلامی مولانا ابوالی کے وہ کہیں گے اسلامی حکومت قائم کیے بغیر یہ تمہاری نمازیں بیکار ہیں یہ تمہارے روزے بیکار ہیں نبی مکہ مکرم مکرمہ کے اندر تیرہ سال تک جدوجہد کرتے رہے لیکن جب مدینہ طیبہ آئے تب جا کر اسلام مکمل ہوا اس لیے کہ خلافت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کی بنیاد بڑی پہلے تم یہاں سے ہندو ازم کو ختم کرو ہندو راشٹر بننے کے خواب کو تم ختم کرو یہودیت کو ختم کرو عمارت کو قائم کرو خلافت کو قائم کرو اس مسجد میں جاتے ہیں لگتا ہے یہ طریقہ صحیح ہے اس مسجد میں آتے ہیں لگتا ہے یہ طریقہ صحیح ہے اس رسول کی بات بھی صحیح ہے تبلیغ کی بات بھی صحیح لگتی ہے جو کی بات بھی صحیح لگتی ہے بریلیوں کی بات بھی صحیح لگتی ہے خدا نہ ایسے دلائل دیں گے وہ ایسے براہیم دیں گے وہ ایسے سبوت دیں گے لگے گا کہ نبی کے بعد نبوبت باقی ہے رسول کے بعد رسالت باقی ہے آپ چلے جائیں شیا کی محسل में محرم के अंदर وہ پر جوش اور شولا بیانی سے کام لیں گے آپ کو لگے گا کہ ہر میدان کو کربلا بنانے کی ضرورت ہے زمانہ حیثیت زمانہ ہے حسین بننے کی ضرورت ہے کتروں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہزاروں فرقے ہیں ہزاروں جماعتیں ہیں میں بھی کہتا ہوں جنتی تبلیغی بھی کہتا ہے جنتی جماعت اسلامی کہتا ہے جنتی بریلی کہتا ہے جنتی مودودی کہتا ہے جنتی حضرات سراط مستقیم اللہ سے مانگیے نہ تبلیغ مانگیے نہ دیوبندیت مانگیے نہ بریلیت مانگیے نہ مودودیت مانگیے نہ قادیانیت نہ شیعیت اللہ سے کہیں المستقیم کہا تزینہ انعمت علیہم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا کون سرات مستقیم سراط الزینہ انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے نبیوں پر صدیقی پر شہداء پر اور صالحین پر یہ چیز آپ مانگا کیجیے یہ تبلیغ پرستی یہ دیوبندیت پرستی یہ رضا خانیت پرستی یہ بریلیت پرستی تباہ کر کے رکھ دے گی مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دے گی نبی جانتے تھے نبی قیامت تک آنے والے تمام کتنوں کا ذکر کیا ہے نبی نے کہا فلاں فلاں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اسفد انسی کا نام لیا میں تجداب کا نام لیا دجال کا نام لیا امام مہدی کا نام لیا, کا نام لیا، آپ قیامت کے قریب آنے والے دجال کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والے حضرت عیسیٰ کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والے امام مہدی کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والی وہ عورتیں جو سر کے اندر چونڈا بانگتی ہیں ان کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب وہ عورتیں جو لباس پہن کر ننگی رہنے والے ہیں ان کا نام لے سکتے ہیں نبی ان خاریوں کا نام لے سکتے ہیں جو قرآن کو بناؤ سنگار کر کر گانے کے طرز پر پڑھتے ہیں نبی نے ایک ایک کتنے کا نام لیا نبی نے ایک ایک گناہ کا نام لیا نبی نے ایک ایک جو ہے معیت کا نام لیا جو نبی امام مہدی کیا آپ سے پہلے آئے تھے جب آپ نے کہا امام مہدی آنے والے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تبلیغی فرقہ جنتی ہے آپ کہہ سکتے تھے جو فرقہ جنتی ہے آپ کہہ سکتے تھے بریلوی فرقہ, فرقہ جنتی ہے آپ نے امام مہدی کا نام لیا کون کیوں کیا ہوا کیا پرہیز تھا آپ کو آپ کو کیا برابر تھا پہلے ہی کیا آپ کو رکاوٹ تھی کہ آپ نے ان چیزوں کوئی رکاوٹ تھی آپ کو اللہ کی طرف پہلے سے پہلے صحیح تھا کیوں اس کون لیجیے آپ اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی کہ آپ کسی جماعت کا نام نہ لیں کسی فرقے کا نام نہ لیں کسی تحریک کا نام نہ لیں امام مہدی کے تعلق سے روایتیں ہیں نہیں ہیں حضرت علی علیہ سلاط وسلام کے تعلق سے روایتیں ہیں نہیں ہیں دجال کے تعلق سے روایتیں ہیں نہیں ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا مساجدہم عامرا وہی یا خراب کہ مساجد پرچکوا عمارتوں کے اندر ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے ان مسجدوں کا نام لیا نہیں لیا آپ نے کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ علماء سو پیدا ہوں گے کیا آپ نے نہیں فرمایا نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں اور قیامت کی جو علامتیں بتائیں ایک ایک علامت آج آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے آپ پر وہی آئی دجال کے دجال آیا تھا یا آنے والا ہے آنے والا ہے دجال کا تذکرہ روایت میں ملتا نہیں ملتا حضرت عیشا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا امام مہدی کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا قیامت کے ستنوں کا تذکرہ نہیں ملتا ملتا نہیں ملتا جھوٹے نبیوں کا جھوٹے رسولوں کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا ہدایت کے سر کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا اور اہل قرآن آئیں گے نبی نے فرمایا اہل حدیث آئیں گے نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا بارش کے خطرات جتنے آتے ہیں اتنے ستنے آئیں گے آپ نے نماز کا کتنا بتلایا آپ نے روزے کا کتنا بتلایا آپ نے اماموں کا کتنا بتلایا آپ نے مسجد کے متولیوں کا کتنا بتلایا آپ نے امیروں کا کتنا بتلایا آپ نے غریبوں کا کتنا بتلایا جس نبی پر دجال کی وحی آئی جس نبی پر حضرت عیسیٰ کی وحی آئی جس پیغمبر امام مہدی کی وحی آئی جس پیغمبر پر یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کی وحی آئی کیا وہ پیغمبر کو رکاوٹ تھی کہ وہ تبلیغی جماعت کا نام نہیں لے سکتا کوئی پرہیز تھا دیوبندی جماعت کا نام نہیں لے سکتا کئی لہو رسول اللہ صلی اللہ کئی لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سی تحریک ہے کہ جو جنت میں جائے گی جو ناجی فرقہ ہے نام لے سکتے تھے یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بالکل اس سو رہا کو اٹھائیے تو بلو کلر کا یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے نے فرمایا بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا آپ ایک فرقے کا نام لے سکتے تھے ایک جماعت کا نام لے سکتے تھے ایسا نہیں تھا کہ آقا کو علم نہیں تھا دیوبند کے بننے کا ایسا نہیں تھا کہ آقا کو علم نہیں تھا بریلیوں کے وجود کا ایسا نہیں تھا کہ تبلیغ کے چلے چھٹی اور سال میں لگانے کا آقا کو علم نہیں تھا آقا فرماتے ہیں اچھی تو علم الاولین والآخرین مجھے اب تک جو چیزیں ہوئی ان کا علم دیا گیا اور قیامت تک جو چیزیں ہوں گی مجھے اس کا علم دیا جائے گا آہ نے فرمایا ایک سفید محل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا ایک سفید محل کے اندر اذان دی جائے گی ایک سفید محل کے اندر توحید کا نقوہ گونجے گا ایک سفید محل کے اندر یہودیت اور نسرانیت کو پیروں تلے روندا جائے گا کون جانتا تھا چودہ سو سال پہلے کہ سفید محل کا ترجمہ وائٹ ہاؤس ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے بارے میں آقا نے کہا اس وائٹ ہاؤس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی بش چلتا بنے گا اباما چلتا بنے گا یہودیت قتم ہوگی نسرانیت قتم ہوگی عیسائیت قتم ہوگی علاق الا قلیمت اللہ ہوگا فرمایا کہ زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان نہیں ہوگا کہ اللہ اطخلا اللہ کلی الاسلام اسلام بے عزی عزیز وزیر زلیل کے عزت والے کے ساتھ عزت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ پہنچے گا اور ذلت والے کے ساتھ تلوار کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ اس کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ پہنچے گا سفید وائٹ ہاؤس کی بشارت بھی نہیں دی آپ نے سفید محل کہا گیا سفید محل کا ترجمہ عربی کے اندر انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے وائٹ ہاؤس ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کا تذکرہ جب آپ کر سکتے ہیں امام مہدی کا کر سکتے ہیں دجال کا کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کر سکتے ہیں جس خدا کے حکم سے آپ نے ان کتنوں کا ان ناموں کا تذکرہ, تذکرہ کیا وائٹ ہاؤس کا تذکرہ کیا کیلا لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ایک فرقہ ناجی ایک ناجی جماعت ایک نجات پانے والی جماعت وہ کون ہیں آپ لے سکتے تھے نام دجال جیسا نام لیا ابو لہد جیسا نام لیا ادوا جیسا نام لیا شیبا جیسا نام لیا اور منافقوں کا نام لیا منافقوں کی کارکردگی کو بیان کیا صحیح جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا آپ نے فرمایا طائفت من عمتی منصورین الحق کہ اس امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا ایک جماعت ہوگی اس پر اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی نصرت ہوگی عادل کا عدم اس کو نہیں مٹا پائے گا ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر پائے, پائے, پائے گا ساری دنیا جانتی ہے یہ طبقہ کون ہے یہ سب کا چیتڑا اٹھانے اڑانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ اپنے وجود کو مٹانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ امریکہ کے ناک میں دم کرنے والا طبقہ ہے یہ طبقہ مسجد آخر کو آزاد کرنے والا طبقہ ہے یہ طبقہ بابیر مسجد کی فکر کرنے والا طبقہ ہے یہ سب کا عالم اسلام کے مسلمانوں کو ستانے پر ان کے وجود کو دہلانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ کیسر و کے کنگلوں کو ہلانے والا طبق ہے ساری دنیا جانتی ہے آخا نے جب اس طبقے کا نام لیا کہ یہ طبقہ وہ ہے کہ اس پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمیشہ رہے گی ظالم کا ظلم اس کو نہیں مٹا پائے گا عادل کا عدل اس کو ختم نہیں کر پائے گا اور فرمایا تیامت تک یہ طبقہ یہودیوں کو ستاتا رہے گا نشارا کو ستاتا رہے گا کون طبقہ ہے کیا دیوبند کا فارغ امریکہ سے لڑ رہا ہے کیا بریلی کا فارغ ارف و قبالی کرنے والا کیا بیت المقدس کی فکر کر رہا ہے چلہ لگانے والا سال لگانے والا برانا مانے میں ہوں کا نام لے رہا ہوں میں پکا دیوبندی ہوں دیوبند کی گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکتا میرے ماں باپ کی گستاخی کو برداشت کر لوں گا میں نام لے رہا ہوں تعصب کا چشمہ نکال کر ہدایت کی دھیت مانگ کر آپ جو ہے حق کے راستے کو طلب کرے کہ کون آج ان سے برسرے پیکار ہے کون ان کو للکار رہا ہے کون ان کے को निशाना کو نشانہ بنا رہا ہے کون ان کے تابووں کے اندر سڑی لاشوں کو امریکہ کو واپس اللہ کے لیے بتاؤ مرکر اللہ کو جواب دینا ہے عرف کرنے والے قوالی کرنے والے کھلوں میں جانے والے سال لگانے والے دیبن سے ایکتا کی سند لینے والے دار الم ندوۃ العلماء سے ندوی کی سند لینے والے سہارنپور مظاہر سے مظاہری کی سند لینے والے دار دارالسلام امراواد سے عمری کی سند لینے والے شبیل الرساد سے رشادی کون ہے وہ طبقہ مجھے بتاؤ میں سر میڈیا تو دیکھتے ہو تم تم دیکھتے ہو کون امریکہ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے امریکہ نے کن کے خلاف ڈالروں کا بیس لاکھ ڈالر کا دو کروڑ ڈالر کا انعام قاسم نانوتری کے شاگردوں پر امام محمد رضا خان کے شاگردوں پر حضرت جی امام الحسن رحمت اللہ علیہ کی جماعتوں پر یا سبیل الرساق کے فارغین پر یا عرس و خوالی کرنے والوں پر یا توحید جماعت پر کون جماعت ہے جس پر وقت کا امریکہ وقت کا کران وقت کا دجال انعام دے رکھا ہے یہی سے اندازہ لگا لو کون سی وہ جماعت ہے وہ کون سی پارٹی ہے جس پر اللہ کی مدد جب آپ نے اس پارٹی کا تذکرہ کیا دنیا والے دہشت گرد کہیں دنیا والے کہیں دنیا والے ان کو چور کہیں کہیں یہ تو میڈیا کی دین ہے میڈیا نے ذہن کے اندر یہ بات بنا دی ورنہ امریکہ نے ناگاساکی پر جو بمباری کی آج بھی اس کے زہر کی وجہ سے معذور اولاد پیدا ہو رہی ہے امریکہ آج جس جماعت کو کہتا ہے है گرد کہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوئی جماعت اب تک اگر مان لیا جائے کہ اس کی کاروائی تقریبی کاروائی ہے غلط اس کے کام ہے تب بھی اس نے صرف ایک کام جو کیا ناگا ساگی پر ہیرو سیما پر اس نے جو بمباری کی تھی اس نے جو وہاں پر دہشت گردی کا نمونہ دیا آج تک اس کی نشاد نہیں ملتی کہ جائے افغانستان میں کیا کر رہا ہے عراق میں کیا کر رہا ہے لبنان میں کیا کر رہا ہے سوڈان میں کیا کر رہا ہے ابو غریب جیل کے اندر کیا کر رہا ہے بوان تانام و بے جیل کے اندر کیا کر رہا ہے ان کارناموں کے خط نظر صرف اس کی دہشت گردی کے لیے یہی ایک بات کا کون اس سے برسر پیکار ہے کون امریکہ سے لڑ رہا ہے تبلیغی جماعت جربندی جماعت بریلی جماعت میں رہنے والے ع کرنے والے قوالی کرنے والے عاصمی برادری ندوی برادری مظاہری برادری اور کون برادری ہے بتائیے نبی نے نام نہیں لیا لیکن نبی نے اس جماعت کی نشاندہی کی فرمایا لاتزال امتی منصوری نا الحق کہ ایک امت میری امت نے ایک جماعت ایک طبقہ ہے جس پر اللہ کی مدد اللہ کی نصرت شامل حال ہے کلم کھلا نظر آ رہے ہیں کون ہندوستان کے فوجیوں کو چنے چبانے پر مجبور کر رہے ہیں کون کون تین مجاہدوں کی شکل میں آ کر سینکڑوں فوجیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں کون ہیں جو امریکہ کی لاشوں کو سڑی گلی تابوت کے اندر بند کر کر نو سال ہو کر آج وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں رک نہیں سکتے بھاگنے کے راستے دیکھ رہا ہے تحسب ہوں جمیا وہ میرے اللہ نے کہا آج یہ دیکھ مانگ رہا ہے آؤ رشیا تم مدد کرو آؤ برطانیہ تم مدد کرو لگتا یہ ہے کہ یہ ناٹو کی فوج ہمارے مظاہرین اور مسلم ممالک پر حملہ کر رہی ہے تحسب ہم جمیا کہتا ہے کہ تم ایک جسم سمجھتے ہو وہ خلوب تا ان کے دلوں میں اشتراک ہے اب ان کے دلوں کے اندر دڑاڑ پڑ چکی ہے وہ کیسے ہیں ہم امریکہ کے مفاد کے لیے اپنے فوجی کو کیوں ماریں ان کے تابوت ہم کیوں واپس لیں ہر آئے دن ذلت ہر آئے دن پسپائی کون وقت کے یہود کو للکارنے والا کون وقت کے گجال کو للکارنے والا کون وقت کے ترون کو للکارنے والا مساجد کے ممبروں کے اندر چیلنج دینے والے خطبہ یا جماعتوں میں نکل کر بھائی و کو دوستوں کہنے والے یا ارس و قبالی کہہ کر اس کے رسول کا جام پلانے والے اللہ کے لیے مجھے بتاؤ یہ جماعت جس کا اشارہ آپ نے فرمایا لات فتمین امتی آج نو سال اس افغانستان کی سرزمین پر باہر کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی پورا ناٹو فوج کا قبضہ بارہ تیرہ ممالک کے افواج اس پر لگے ہوئے ہیں پھر کہاں وہاں اسلامی مملکت چل رہی ہے پھر کہیں سے وہاں اسلامی قانون نافذ ہے پھر کئی کو بتایا عورت کی چولی اور لنگے کو بتایا عورت کے سر کے چوڑے کو بتایا کیا میرے آقا کی زبان گونگی ہو جاتی اگر کہتے جماعتوں کو لے کر بیٹھا ہے مسلمان تحریکوں کو لے کر بیٹا ہے جھنڈوں کو لے کر بیٹھا ہے میں دیوبندی دیوبند ہی جو ہے فی سبیل اللہ کل ہا آئے کیا پڑھتے ہیں قل ہا بھی سبیلی ادو الا یہ اللہ کا راستہ ہے نبی نہیں بتا سکتے تھے اگر نبی نے نہیں بتایا نبی نے کسی چیز کو عام کیا اور امت اس کو متعین کر لیتی ہے تو یہ بدت ہے نبی نے درود کو عام کیا آپ پاقی کی حالت میں چلتے پڑیے بیٹھتے پڑیے لیٹتے پڑیے سواری میں پڑیے مسافرت میں پڑیے مخم ہو کر پڑیے مرد پڑے عورت پڑے عام کیا نہیں کیا اب بریلیوں کو بھی کیوں کہتے ہیں نبی نے جس درود کو عام کیا بریلیوں نے اس درود کو خاص کیا جمعہ کے بعد ان کو کیا حق تھا کس کے باپ نے ان کو حق دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس درود کو وہ خاص کریں ابھی درود پڑھنا بڑا کیا کہتے ہیں وہ یہود کی تعریف کر دے عیسائیوں کی تعریف پر یہی تو کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا یا رسول کیا غلطی ہے اس میں نبی پر سلام نبی پر درود فجر کے بعد درود جمعہ کے بعد درود اثر کے بعد بات تو نبی نے جس چیز کو عام کیا کہ کسی وقت بھی تم پڑھ سکتے ہو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو نبی نے جس چیز کو عام کیا امت اس چیز کو خاص نہیں کر سکتی محدود نہیں کر سکتی امت اس کو نماز نبی نے مسافحے کو عام کیا معاونصے کو عام کیا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو ملے سلام اللہ کے لیے شریعت کا مزاج سمجھو اللہ کے لیے دین کا مزاج سمجھو دین کا مزاج سمجھو ارے وہ گھوڑا جو آنکھ پر پٹی باندھتا ہے نکالو اس پٹی کو زمانہ ہی ٹیک ہو چکا ہے زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے آج کا منافق ماڈرن ہے نبی کے زمانے میں منافق وہ تھا جو دوہری چال چلتا تھا وہی ذالبینہ آمنو پالو آمن مسجد میں ہوتا کیسا من میں مومن ویزا خلو علاچیا پی مند پالو اناما کو اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتا تو کہتا میں اس صرف ایک جھوٹ کہتا نبی کے زمانے کا منافق مسجد میں ہوتا تو مسجد والا اور شیطان کے پجاریوں کے ساتھ ہوتا تو کہتا میں شیطان کا مجاری آج کا زمانہ ہائی ٹیک زمانہ اب جو منافق آ رہا ہے ہائی ٹیک زمانے کا ڈیجیٹل منافک خیسان یہ داڑھی رکھ کر اماما رکھ کر پیشانی پر نماز کا گھٹا رکھ کر منافقت کر رہا یہ ڈیجیٹل ہائی ٹیک زمانے کا منافق ہے یہ ایسا جھوٹا مکار مسجد میں سجدہ مارتا ہے فلحان عربی اللہ میرے رب کی ذات پاک ہے اور وہاں عورت کی غلامی سے دامن نہیں چھڑا تھا ایک نمبر کا جورو کا یہ ڈیجیٹل منافق ہے جورو کا غلام یہ کتا دنیا کا ڈیجیٹل م... وہ ایک جھوٹ بول کر منافق ہو گیا قرآن میں صرف منٹو کر دیا منو مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم مومن وئی شیاتی اور جب جاتے اپنے شیاتین کے پاس پالو انام کم ہم تمہارا ایک ہی جھوت تھا اس زمانے کا منافق اور آج جورو کے پاس جائے جورو کا غلام اولاد کے پاس جائے اس کا پاخانہ منہ چاٹنے والا اور شادی کے محکل کے اندر جائے ایک نمبر کا نسل حرامی مال اور دولت کے ساتھ جائے تو دنیا کا کتا اور سیاسی کتوں کے ساتھ جائے زندہ باد مرداباد یہ ڈیجیٹل منافق ابھی حال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے سابق کاؤنسلر جو یہاں ہمارے علاقہ مسجد کا افتتاح کیا انہوں نے آندھرا پردیش کے اندر مسجد سیاسی اکھاڑا نہیں مسجد کانگریس جنتا پارٹی کا نشانی نہیں مسجد مساجد علی اللہ فلاں احدا مسجد اللہ کے لیے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لو مسجد پاک ہے من مشرقوں نجس فلاں اقرب المسد الحرام بادہ <محاضًا> کہ آج کے بعد کوئی کافر کوئی مشرق میرے اللہ کے گھر کے اندر قدم نہ رکھے یہ مسجد ہے کھیل کھلواڑا مسجد کا ادھاٹن ایک جوکر صاحب نے کیا ربن کو کاٹ کر کسی شراب خانے کے افتتاح کی طرح کسی دانے کی یہ ڈیجیٹل بنا پہ نمبر پر بیٹھے گا محراب پر بیٹھے گا تب دین کی باتیں شریعت کی باتیں اور جب کمار سامی آیا جب فلاں جو ہے پارٹی کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ مل کر ربن کاٹا جا رہا ہے اخباروں میں تصویر یہ کسی سلیمہ گھر کا افتتاح نہیں کسی شراب خانے کا افتتاح نہیں کسی جمے خانے کا افتتاح نہیں ہم اگر کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی عالم کو نہیں بخشتا یہ عالم کی بات نہیں یہ دین و اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ مزاق کی بات ہے مزید کا افتتاح ربندن کاٹ کر مسجد کے میں کبار سامی مسجد کے کے اندر پارٹیوں کا نام مسجد کے اندر غیر مسلم مشرق نافا کیا مقصد ہے بتائیے مجھے اللہ کے لیے مسجدیں بچی ہی تھی سیاست کا کھانا بچنے سے یہ ہائی ٹیک منافق ہے یہ ڈیجیٹل منافق ہے اس زمانے میں منافق صرف دو ہی کام یا تو ایمان یا تو شیطان اب جہاں جس رنگ میں جائے گا اس رنگ کے اندر رنگ جائے گا چڑتی سورج کی پوجا کرے گا عورت کا حیض و نفاذ چاٹے گا اولاد کا پیشاب दुनिया کھائے گا دنیا میں جائے گا مالو دولت کو رام اور گنیش کمچ کر پوجا کرے گا سیاسی میدان کے اندر جائے گا زندہ آباد مرداب یہاں کرے کہاں تھا جب اس نے دعائیں فلوچ پڑا تھا اور कहा था تھا تینسری رکاس کو توڑ کر اس نے کہا تھا وہ نقلو وہ نک देखेंगे। جا, جا کر می اف یورپ کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ اگر گہرائی میں جاؤ بے نوازی عورت سے صحبت بھی کرنا جائز نہیں ہے اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے آپ بے پردہ عورت کو اس سے قربت کرنا جائز نہیں آپ اللہ کو حاضر و نادر جان کر جب آپ نے مطر کی نماز پڑھی تھی آپ سے آپ کا خدا تھا اس درمیان نہ کوئی زندہ باد مرد آباد تھا نہ کوئی گنیش تھا نہ رام تھا نہ سیتا تھی نہ آپ کی اولاد تھی نہ آپ کی تھی. آپ اللہ سے کہہ رہے وہ خلا کے معنی کیا چھوڑنے کے بیوی خلا لیتی ہے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے وہ اے اللہ ہم خلا لیتے ہیں وہ نہ ہم چھوڑتے ہیں دو مرتبہ کسے نیب جرک اے اللہ جو جسے تو ناپسند کرتا ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں ہم نے اس سے کھلا لے لیا یہ حرامی کتے جو اسلام کے دشمن جو مسلمان کے دشمن جو قرآن کو مٹانے والے جو ہندوتوان وں کا سب عام مچانے والے اللہ نے حلال کی ہوئی جانوروں کو اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کرنے والے ان کی پھول مالا ڈالی جائے ان کو مسجد میں بلکم کیا جائے اے خدا یہ کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ نخ ہم کھلا لیتے ہیں کھلا لینے کے بعد بیوی شوہر سے مل سکتی ہے وہ نکھ ہم چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد تھوکے ہوئے بلغم کو چاٹا جا سکتا ہے ہم نے کفر کو تھوک دیا ہم نے شرک کو تھوک دیا ہم نے کفار کو تھوک دیا ہم نے مشرقین کو تھوک دیا ہم نے بے پردگی کو تھوک دیا ہم نے داڑھی مڈوں کو تھوک دیا اور پھر گلے لگا رہے ہو ونخلا ونت روکو مئی اف اے اللہ تیرے نافربان کی ہمارے دلوں میں بغض ہے عداوت ہے محمد الرسول اللہ وبین اشدا قفار محمد صاحب سلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں اشداقفار جو اللہ کی نافرمانی اسے دیکھ کر دل میں گٹن پیدا ہوتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے برائی کو دیکھ کر طبیعت برے نہیں اور داڑی مڑوں کو دیکھ کر بے پردہ عورت کو دیکھ کر ٹی وی کو دیکھ کر بے قراری نہ ہو یہ ایمان کی علامت نہیں روحماؤں بینہم آپس میں رحم کرنے والے اور آپس میں کرم کرنے والے میں یار کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں خربوں احسانات آپ کے احسان کا بدلہ دور کی بات پہ کا ایک قطرے کا حق پوری امت مل کر ادا نہیں کر سکتی آپ نے میدان بدر کے اندر پسینے کا جو قطرہ نکالا اس وقت پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی نہ مسجد میں آئے تو حسن بسری اور بازار میں جائے ایک نمبر کا لوپر اس زمانے میں منافق دو ہی کام اب گھر گھر کے اندر ماڈرن ہائی ٹیک ڈیجیٹل منافق ملیں گے آپ کو نام کے مسلمان فجر میں دیکھو کتنے آتے ہیں زہر میں دیکھو ایشانے دیکھو برسات ہو جائے دیکھو چہروں کو دیکھو لیوا ان کے سب چیزیں صحیح تھی چہرے پر داڑھی تھی جسم پر جبہ تھا پریشانی پر گھٹا تھا سر پر اماما تھا سف اول کے مسلی تھے اور نبی کی مجلسوں میں آنے والے تھے صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ وہ ادھر جاتے ادھر کے ہوتے ادھر جاتے ادھر کے ہوتے ان کو کہہ دیا گیا کہ ان منافقار کے ایک کم وقت یہود جو ہے جہنم کے مقام پر نہیں جائے گا عیسائی نہیں جائے گا مشرک بلکہ نہیں جائے گا تو وہاں پر جائے گا ایک منافقت کر کر گرگٹ رنگ کم بدلتا ہے آج کا ہائی ٹیک ڈیجیٹل منافق اس سے زیادہ رنگ بدلتا ہے اس سے زیادہ اس کے رنگ ہیں مسجد میں کچھ اور رنگ دکان میں کچھ اور رنگ آفس میں کچھ اور رنگ جب منافقوں نے ایک منافقت کی اور ان کو وہ وعید سنائی گئی کہ جہنم کے نچلے سپتے میں آج کے ہائی ٹیک زمانے کا ڈیجیٹل منافق اس کے لیے کیا اللہ تبارک تعالی مقام رکھے ہوں گے لگتا ہے وہ منافق ان کے جہنم میں جائیں گے نچلے دفتے میں جائیں گے وہ پیشاب پاخانہ کریں گے وہ پیشاب پاخانہ جس کڈھے میں گرے گا آج کا ڈیجیٹل منافق اس کڈھے میں جائے گا انہوں نے صرف ایک کام کی داڑھی تھی ان کی نماز تھی آج کے منافق میں نماز نہیں آج کے منافق میں داڑھی نہیں آج کے منافق میں جبا نہیں آج کے منافق کے اندر مسجد کی حاضری نہیں آج کے منافق میں سنتوں کی سب کچھ تھا ان منافقوں میں ویزا خلو کہ نا شیاتی صرف ایک منافقت تھی ایک منافقت کر کر منافق ہو گئے اور ہزاروں منافقتیں کر کر بھی تم مسلمان رہو گے ہزاروں منافقتوں کے کھیل کھیل کر تم عاشق رسول رہو گے تم کہو گے یہ نبیوں والا طریقہ تم کہو گے کل حادی طویلی ادھور نبی نہیں کہہ سکتے تھے نبی نہیں بتا سکتے تھے نبیوں نے ہر چیز کو بتایا ہر خطے کو بتایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خطاب پر کر کر فرمایا اے علی تیری محبت میں ایک طبقہ جہنم میں جائے گا اے علی تیری دشمنی میں ایک طبقہ جہنم میں جائے گا آج دیکھیے شیعہ جہنمی ہیں جنتی ہے جہنمی کیوں حضرت علی کے بارے میں محبت اتنی کی اتنی کی کہ حضرت علی کا مقام بلند کر دیا نبی کا مقام گھٹا دیا اور شیعہ کتے کہتے ہیں کہ جبر سے بھول ہو گئی کہ اللہ نے ان کو کہا تھا علی کے پاس وہی لے جانے کو بھول کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ یہ سب کا آپ نے کہا اس شیعہ کے بارے میں آپ نے نشان نشاندہی کی کہ اے علی تیری محبت میں ایک طبقہ پیدا ہوگا جو جہنم میں جائے گا روافض خاری جی حضرت علی کے دشمن ہیں اس کو خواری جی کتنا کہتے ہیں خواہ جی فرقہ کہتے ہیں آخان نے حضرت علی کو کتاب کر کر کیوں حضرت عثمان کو نہیں کہا کیوں آپ نے ابوبکر کو نہیں کہا کیوں آپ نے حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کو حضرت عبداللہ اجن مسعود کو کیوں نہیں کیوں حضرت علی یہ ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے آپ کو وہی آئی تھی ایک ایک کرکے کے بارے میں کہا اتنا بڑا اہم مسئلہ کہ جس مسئلے سے امت کے کروڑوں کرکے ختم ہو سکتے تھے لاکھوں اختلافات ختم ہو سکتے تھے کیوں آپ نے تبلیغی جماعت کا دیوبندی جماعت کا بریلی جماعت کا نام نہیں لیا میں نے آپ کو دستور یہ بتایا کہ شریعت متحرہ جس کی اس کو عام کیا پامن کیا مسافہ کوئی وقت نہیں ہے ایک آدمی گھر سے حالت جنابت میں بھی نکلا اس پر غسل فرق تھا اب بیچاری کے پیشاری پر تھوڑا نا لکھا ہوا کہ میں جنیبی ہوں میں ناپاک ہوں حالت جنابت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کسی نے سلام کیا اس کو سلام کا جواب دینے کا حق ہے مسافہ کیا اب اسے ہاتھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں مسافہ کر سکتا ہے مسافح کو نبی نے عام کیا حدود بتائے کہ ٹھیک ہے عورت سے نہ ملے چھوڑی وہ چھوڑیے وہ پردے کی باتیں ہیں لیکن اس مسافح کو اگر کوئی نمازوں کے بعد متعین کر دے اب یہ بریلی لوگ فجر کے بعد مسافہ کرتے ہیں اب یہ لوگ جمعہ کے بعد مسافہ کرتے ہیں اب یہ عصر کی نماز کے بعد کیوں ہم اس کو بھی کہتے ہیں کیا مسافہ گناہ مسافے کے بارے میں حدیث نہیں ہے کہ آخا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ کے چھٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں تو اگر کوئی اس کو فجر کے بعد متعین کیا اگر کوئی اس کو جمعہ کے بعد متعین کیا اگر کوئی اس کو عید الفطر کے بعد عید الضحا کے بعد متعین کیا یہ بدت ہو گیا بھائی مسافہ کیسے بدت اس لیے کہ نبی نے اس کو عام کیا قومن کیا حتیٰ کہ جنوبی مرد ناپاک مرد اور جس پر غسل فرض ہے اس سے بھی مسافہ کیا جا سکتا ہے تو تمہارے باپ نے تم کو کیسے کہا کہ تم عید کے بعد مسافر کو مخصوص کر لو تم نماز کے بعد مخصوص کر لو ذکر کو عام کیا نبی نے تلاوت کو عام کیا نبی نے تاخراتوں کے اندر ہم نے اس کو متعین کر لیا نبی تاخراتوں کو میں متعین نہیں کیا رمضان کی تاخراتوں کے اندر نماز پڑھنا اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ تلاوت کرنا ذکر کرنا دعائیں کیوں بھی گت نبی نے اس کو عام کیا تمہارے باپ کو حق کیا تھا کہ نبی نے جس کو عام کیا تھا تم نے اسے تاخرات میں متعین کیوں کیا نبی نے جو عام کیا وہ عام ہے نبی نے جو خاص کیا وہ خاص ہے نبی نے فجر کی نماز کا وقت بتایا کہا کہ طلوع آفتاب تک نماز کا وقت رہتا ہے اب اگر کوئی نماز پورے آفتاب کے بعد پڑھے تو نبی کے حکم کے خلاف ہے نبی نے جس چیز کو خاص کیا وہ خاص ہے نبی نے جس چیز کو عام کیا وہ عام ہے نبی کی خاص کردہ چیز کو عام کرنے کا امت کے کسی مفتی اور مفتی کے باپ کا اختیار نہیں ہے نبی نے نماز کو متعین کیا کہ صبح کی نماز صبح صادق سے لے کر سورت کے طلو ہونے سے پہلے تک کہے اب اگر کوئی آدمی زہر میں پڑے مغرب میں پڑھے عام کر دیا تو اب وہ جو ہے بدت ہو گئی وہ خلاف سنت ہو گیا اللہ کے یہاں جوتے پڑیں گے نبی نے نوازل کو عید کی نماز کے وقت پڑھنے کو منع کیا عید کے کی میدان میں جائے بھائی نماز پڑھنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے نماز اچھی چیز ہے عید کے میدان میں گیا اللہ اکبر کھڑا ہو گیا نبی نے کہا جوتا لے کر مارو اسے نبی نے اس وقت نماز نہیں پڑی نبی نے جو کیا جس وقت کیا جیسے کیا وہ سنت ہے امت کے کسی حضرت جی کو امت کے کسی مفتی کو امت کے کسی خطیب کو بلکہ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کہ شریعت کے اندر رد و بدل کر سکے آحا گئے تھے ایک زوجہ متحرہ کے پاس زیادہ دیر رہ گئے دوسری زوجہ کے پاس گئے اب ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمی پیدا کرنا تھا کہا کہ آخا آپ کے منہ سے کچھ نا کچھ گوار بو آ رہی ہے بدبو تو نہیں کہہ سکتے یعنی وہ وہ پہلی والی خوشبو نہیں ہے آپ نے کیا استعمال کیا تھا آخا نے کہا کہ پہلی زوجہ نے مجھے شہد ملا پانی پلایا تھا اچھا کے پینے سے کچھ چلی جاتی ہے تو نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا حرام نہیں کیا آپ حضرت ابو صدیق کو نہیں کہا کہ دیکھو اب قیامت تک کے لیے امت پر شہد حرام ہے میں آلو کھایا خجلی پیدا ہو گئی مچھلی کھایا مجھے لوز موشن پیدا ہو گئے تو مجھے حق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب میں آلو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہی نبی نے کہا کہ اگر میں شہد کا استعمال کروں گا تو چونکہ میرے پاس ملائی فرشتے حضرت سلا تو سلام آتے ہیں جاتے ہیں کہیں فرشتوں کو تکلیف نہ ہو آپ نے حلال حرام نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس سے خوشبو ختم ہو رہی ہے تو بات والی زندگی میں شہد استعمال نہیں کروں گا ابھی یہ کہہ کر مجلس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی ابھی یہ کہہ کر آخاب اپنے زوجہ متحرا کے حجرے سے نکل کر باہر نہیں گئے جبر امین علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر تشریف لائے اور کلام پاک کے انتیس میں پارے سور تحرین کی پہلی آیت یا ما احل اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے نبی سے کوئی بڑھ سکتا ہے حلال کرنے والا حرام کرنے والا غیر راستے کو اللہ کا راستہ بتانے والا غیر نبیوں کے طریقے کو نبیوں کا طریقہ بتانے والا کشتی نو بتانے والا یہی نجات کا راستہ یہی نجات کی سبھیل بتانے والا کیا ہوگا اس کا انجام نبی کو اختیار نہیں دیا گیا نبی ہر چیز بیان کرنے والے آپ کہہ سکتے تھے فلاں فرقہ فلاں جماعت فلاں تحریک فلاں پارٹی آپ نے نہیں کہا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے احلّہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے کون سی جماعت ہے جو جہنم میں جانے سے بچے گی لے سکتے تھے نام فرمایا علامیہ وسفابی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کے ہیں بس یہ راستہ جنت کا راستہ بس یہ راستہ کامیابی کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کا نام لے سکتے تھے کسی تحریک کا نام لے سکتے تھے کسی فرکے کا نام لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا آپ کہیں گے لے لیتے امت کا مسئلہ ختم ہو جاتا لے لیتے جھگڑا ختم ہو جاتا یاد رکھیے ایک بات ایک ہمارے علماء نے مچائس نے فرمایا علماؤ اختلاف امتی رہما میری امت کا جو اختلاف ہے میری امت کا جو جھگڑا ہے وہ میری امت کے لیے باعی سے رحمت ہے جڑے رہو تبلیغ جماعت سے جڑے رہو دیبن جماعت سے جڑے رہو بریلی جماعت سے جڑے رہو کسی توحید جماعت سے جڑے رہو اہل حدیث کی پارٹی سے لیکن یاد رکھو کوئی پارٹی کوئی مجدد کوئی شہید اور کوئی فرد یار حق نہیں ہے عطی اللہ واطی رسول اللہ کی تعد کرو اللہ کے رسول کی تعت کرو اور حضایا کہ اللہ جس نے رسول کی کی اس نے اللہ کی تاج کی تو یہ اللہ نے نبی کو میں تم نبی کی زندگی پر چلو اب اگر صرف نبی کی زندگی ہو جاتی امت کے لیے مشکل ہو جاتی امت کے لیے بڑا جھمیلا ہو جاتا اس لیے میں اپنی شان کو نبی اپنی زندگی کے عمل کو سوالاک صحابہ میں تقسیم کر دیا فرمایا اصحی کنوجوم کو سوالاک صحابہ میں تقسیم کر دیا فرمایا اصحوی کنوجوم احت... احتدئی تم اختدئی تم احتئی تم کہ میرے پورے صحابہ سوالاک صحابہ پورے کے پورے ہدایت یافتہ ہیں آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے ایک کا طریقہ تم اپنا ہوگے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ نے اس امت کو وسعت دی یہ آقا کا سبقہ کہ اللہ کے اللہ کے نبی یوں کہہ سکتے دیکھو خبردار میرے صحابہ کے طریقے پر نہ چلنا تم صرف میرے طریقے پر چلنا ارے سر پھوٹ جاتے خونا خونی ہو جاتی ایک موزین اذان دیتا وہ کہتا نہیں حضرت ابو محضورہ کی اذان نہیں دوسرا معاوزین اذان دیتا وہ کہتا حضرت بلال کی اذان نہیں وہ کہتا ابو محضورہ کی اذان صحیح وہ کہتا حضرت بلال کی اذان صحیح حضرت ابو محضورہ کو نبی نے اذان سکھائی تھی اور حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی نبی نے اذان اقامت کے کلمات کے اندر تنہا تنہا بھی کہا جمع جمع بھی کہا آپ مکر مکرمہ گئے ہوں گے آپ مدینے طیبہ گئے ہوں گے حیال صلاحیا حیال فلاح سبقامتی صلاح سبقامتی صلاح یہ کہہ کر ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں اور احناف کے یہاں دوہرا ہے حیال حیال فلاح حیال فلاح حیال نبی نے استعد دی تم ابو محتورا کے طریقے پر چلو تو نجات نبی نے وسط تم حضرت دلال کے طریقے پر چلو نبی نے وسط سینے پر ہاتھ باندھو نبی نے وسط ناف کے نیچے ہاتھ باندھو نبی نے وسط کان تک ہاتھ لے جاؤ نبی نے وسط دی اور کان کے بیچ تک ہاتھ لے جاؤ نبی نے وسط دی کہ موڈے تک ہاتھ لے جاؤ آپ سے تینوں عمل ثابت ہیں اگر نبی یہ کہتے کہ صرف تم میرے طریقے پر چلو آپ کے تو کئی طریقے ہیں کلام پاک انیس لہجوں مسجد کو آنے سے پہلے خون کرابہ ہو جاتا مسجد کی خالی خون سے سرخ ہو جاتی یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کے مامن ہیں ہی احترائی تم تمہاری نماز میرے صحابی کی کسی نماز سے مل جائے تمہاری نماز مکمل ہو گئی نبی نے احسان کیا ورنہ ایک طرح جو لے کر آنا پڑے گا ایک पड़ेगा جو ہے تولنے ناپنے کا آلہ لانا پڑے گا نبی موڈے سے کتنے कितने اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا نبی نے ہاتھ کا جو پھیلاؤ کیا وہ کتنے سینٹی میٹر تھا حرام ہو جائے گا میرے اللہ کی قسم اے نبی آپ کا ستیہ میں امت پر آپ نے احسان فرمایا کرم فرمایا کان تک لے جاؤ ملوں تک لے جاؤ بیج تک لے جاؤ کچھ صاحب ہاتھ باندھا پرفیکٹ اگر آپ نبی بتا دیتے یہ جو بمبئی ہیں ناف کہتے کہ بالکل اس سے لگ کر تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے ایک سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے ایک سینٹی میٹر نیچے ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی نماز کو کھڑے ہوتے بغرب کی تین رکعت ختم ہو جاتی ہم ناپتے تولتے رہتے یہاں کرنا کی یہاں کرنا کی یہاں باندھنا کی اب نبی نے کہا تمہارا ہاتھ باندھنا سوالاک صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی ٹیک ہو گیا تمہاری نماز ہو گئی کتنا بڑا احسان پر بایا کتنا بڑا بات لوگ کہیں گے کہ نبی نام لے لیتے کہہ دیتے کہ بھائی یہ دیوبندی فرقہ ہے یہ تبلیغی فرقہ ہے یہ مظاہری فرقہ ہے یہ فن ایک جماعت اس جماعت کے تعین کے ساتھ مجاہدوں کی جماعت جو امریکہ کے برسرے پیکار یہودیوں کو ناک چبوانے پر مجبور اسرائیل کو پیشاب میں ڈبانے پر مجبور دنیا کے کسی کونے سے کسی مظلوم کی آہ ہوتی ہے یہ جماعت کیا غرض ہے بتائیے مجھے ہندوستان کے اندر آ کر یہ ہندوستان کے پہیوں سے برسرے پیکار ہمارے مسلمان بھائیوں کو قید سے چھڑاؤ ان کا پر ظلم ختم کرو ان پر ستم ختم ختم, ختم کرو اور ان کی مسجدوں کو شہید کرنا بند کرو ان کی عورتوں کیا ضرورت ہے بتائیے مجھے المسلم للمسلم کلبلیام آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے ایک عمارت کی اگر بنیاد کی اینٹ ہلائی جائے ساری بنیاد ساری عمارت شیک ہو جاتی ہے ایک جسم کی طرح ہے پیر میں کاٹا چبھتا ہے آنکھ سے آنسو کا خطرہ نکلتا ہے منہ سے آہ نکلتی ہے اگر منہ سے پوچھو اے منہ کیا تجھے کاٹا چبھاؤ نا اے آنکھ کیا تجھے کاٹا چباتا تیرے آنکھوں کیوں نکل رہے ہیں تیرے منہ سے آخ کیوں نکل رہی ہے تم منہ کہے گا آنکھ کہے گی اجی ہم ایک جسم ہیں یہ دنیا کے کسی چپے میں کسی مسلمان ماں اور بہن کے آبرو لٹتی ہے اس جماعت کو تو آپ نے متعین فرمایا یہ مجاہدوں کا دستہ اس میں کوئی مسلک نہیں اس میں کوئی فرقہ نہیں اس میں کوئی تحریک نہیں اس میں کوئی جماعت نہیں مجاہد خود ایک طرقہ ہے یہ جنتی طرقہ ہے یہ شہدا کا فرقہ ہے ان پر خدا کو ناز ہے اس پر نبی کو فکر ہے نبی نے کہا اللہ مجھے زندگی دے اللہ مجھے موت دے اللہ مجھے زندگی دے اللہ مجھے موت دے تین مرتبہ فرمایا میں شہادت کو گلے لگاؤں گا جب کبھی خدا مجھے زندگی دے گا آپ نے فرمایا جنتی جنت میں جا کر کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی اسے حر ملے گی اسے غلمان ملیں گے اسے بہتی مہرے ملیں گی اسے محلات ملیں گے وسیحا ماتشتہ ہل انتش و تلز جو نس چاہے گا جو اس کی آنکھ چاہے گی سب کچھ ملے گا لیکن شہید کو حسرت رہے گی شہید کہے گا اے اللہ شہادت میں جو مزہ تھا وہ جنت میں مزہ نہیں ہے مجھے دنیا میں بھیج میں شہادت کی لذت پانا چاہتا ہوں یہ وہ شہدا کا دستہ یہ وہ جو شہدا کی جماعت جو دنیا کے چپے چپے میں پھیل کر یہودیوں کو للکار رہی ہے آپ نے ان کا نام لیا آپ نے اس کرکے کی نشاندہی کی یہ نہیں کہا یہ لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے والے یہ نہیں کہا یہ لوگ زور سے آمین بولنے والے یہ نہیں کہا آہستہ آمین بولنے والے یہ نہیں کہا آٹھ رکعت تراوی پڑھنے والے یہ نہیں کہا کہ بیس رکعت تراوی پڑھنے والے آپ نے فرمایا کہ یہ مجاہدوں کا دستہ ہے ان پر خدا کو داد ہے جب ان کی روح نکلتی ہے فرشتے آپس میں لڑتے ہیں میں لوں گا تو لوں گا اس روح کی شہادت حاصل کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے ٹوٹ پڑتے ہیں لاکھوں فرشتے کہتے ہیں میں اس روح کو لے کر اللہ کے ساتھ جاؤں گا اللہ آئیں گے فرشتوں کو الگ کریں گے فرشتوں کو پوچھیں گے اے فریشتوں کیا تم نے اس کے بدن کے اندر روح ڈالا تھا کیا تم اس کے بالک ہو کیا تم اس کے خالق ہو کیا تم اس کی زندگی اور موت کے گے نہیں پیدا میں نے کیا تھا آج میں روح کو ان کی لے کر آسمان پر جاؤں گا یہ وہ جماعت ہے اس اس کے لیے سر بلندی ہم کو دانت دیں گے ہم اس کو سلام کریں گے ہم اس کو تحجد میں دعائیں کریں گے ہم اس کے لیے اپنی پلکیں بٹھائیں گے اگر کوئی یہ کام کرنے والا ہو اس کام کو چھوڑ کر دیوبندی میں جنتی بریلوی میں جنتی تب سوائے کے نبی نے کسی کو معیار حق نہیں بنایا دیکھیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ تعالیٰ کروڑ و رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے حضرت نے مسئلہ چٹکی میں حل کر دیا فرمایا کہ پیغمبر ہمارے لیے سورج کے مانند ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں وہ اس ہدایت کا سورج ہے وہ لیکن سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آنکھیں سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتا دنیا کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا کہ کل تیرو کلر زمین میں پھرو دیکھو کہ اللہ کی نچالیوں کو دیکھو اللہ کی عبرت کو حاصل کرو وفی انکو سی افلا تبسی رون کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے جانوں کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی افلا ينظرون اندرون کئی فاخلی خط کیا وہ ان کو نہیں دیکھتے کیسا پیدے کیا گیا وہی لوائی کہیں پر روسی حت وہی لل دیوالی کہیں پر نصیبت زمین کو کیسے بچھایا گیا پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا آسمان کو کیسے قائم کیا گیا فذکر علما انتمذر نصیحت حاصل کرو اللہ کہتا ہے زمین سے آسمان سے چاند سے سورج سے نبی چاہتے ہمارے لیے آسمان ہدایت کے سورج تھے اور سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو سورج سے متصل اللہ نے سزا کو پیدا کیا اللہ نے ایک آب و ہوا کو پیدا کیا ایک جو ہے اللہ نے اوپر سورج کے متصل ایک ایسی جگہ کو پیدا کیا جو سورج کی گرمی کو سنبھال سکتی ہے سورج زمین کے قریب آ جائے ہم جی سکتے ہیں زمین باقی رہے گی زمین پگھل جائے گی اور اللہ نے سورج کے قریب جو ماحول بنایا سورج کے گرد اللہ نے جو فضا پیدا کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی کہ سورج کی روشنی میں وہ ضبط ہو گیا سورج کی حرارت کو برداشت کرنے کا لائق بنا اس کو دیکھنا ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے لیکن سورج کے ارد گرد لاکھوں کلومیٹر کا جو دائرہ سورج کی روشنی سے منور ہے جو آئین سورج کی طرح ہمیں نظر آتا ہے ہم ہم اس اس کو دیکھتے ہیں اس کی سے ہم جو ہے استفادہ کرتے ہیں اس کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک تعالی نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں حضرات صحابہ کرام کو نبوت کے سورت کے سامنے چزا بنا کر لگا دیا مجھ میں میرے باپ میں آپ نے آپ کے باپ میں دیوبندی تبلیغی بریلوی کے باپ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ نبوت کے زمانے میں پیدا ہو کر نبوت کی کرنوں کو برداشت کر سکے یہ صدیق کا کلیجہ تھا یہ فاروق کا حوصلہ تھا یہ حنزلہ کی ہمت تھی کہ نبی کے زمانے میں خدا نے پیدا کیا اور سورت کی نبوت کی کرنوں کو انہوں نے برداشت کیا میں ہوتا آپ ہوتے ابو جہل ہوتے ابو لہب ہوتے عبداللہ ابن عبید ابن سلول ہوتے اور عبداللہ ابن صبا ہوتے اتبا ہوتے شیوا ہوتے خدا جانے اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ نبی کی نور نبوت اور نبی کی سورج کی کرنے کے تاپ کو یہ برداشت کر سکیں اور جس طریقے سے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے کہ آپ دیکھیے شمائل ترمیزی امام تری نظیر رحمت اللہ کی کتاب ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو صحابہ بیان کرتے ہیں ہر صحابی کا بیان دوسرے صحابی سے جدا ہے نبی کے چہرے انور کے بارے میں کوئی کہتا ہے لمبا چہرہ کوئی کہتا ہے گول چہرہ کوئی ناک کی کوئی شکل کوئی آنکھوں کی بھائی چہرہ یہ اور دسیوں صحابہ دست دستیوں طریقے سے بیان کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے الزب اللہ سمن عظم اللہ کیا صحابہ منمانی کر رہے تھے کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے علماء نے بیان فرمایا کسی صحابی میں وہ طاقت نہیں تھی کہ نور نبوت اور نبوت کے چراغ اور نبوت کے سورج کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھے ہمت نہیں تھی وہ جب دیکھ لیا تو دیکھ لیا اور جو دیکھا اس کو انہوں نے حدیث میں بیان کر دیا وہ جلال تھا نور نبوت کا نبی کے چہرے پر وہ آب و تاب تھی وہ جلال جمال تھا صحابہ کرام برداشت نہیں کرے اس زمانے میں ویڈیو نہیں ایس ایم ایس نہیں اس زمانے کے اندر چیٹنگ نہیں اس زمانے میں بلو فلم نہیں اس زمانے میں سنیما نہیں اس زمانے کے اندر جو صحابہ جن سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی جو معیار حق ہیں نبی کے چہرے کو دیکھنے کی دیکھو اٹھاؤ شمائل ترمیزی میں نے شروع میں کہا تھا نا اللہ سے حق مانگ کر بیٹھو دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا نبی کے صحابہ جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں چن لیا اس کے اندر ہمت نہیں تھی شمائل ترمیزی اٹھاؤ نبی کی چال نبی کی ڈھال ہر ایک کو صحیح بیان کر رہے ہیں لیکن جب نبی کے چہرے کا بیان آتا ہے کوئی صحابی کچھ کوئی صحابی کچھ کیوں اس لیے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق وہ جلال وہ آپ کے اندر جلت مندی اور وہ بہادری کہ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی ان اللہ یادین آمن لاؤ اسما تم خسو نبی اے مومنو نبی کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو حضرت عمر فاروق جن کی ایک آواز سے دریائے نیل کی تگیاں نہیں ختم ہوتی تھی جن کے قدم کے پنجوں کی جھنکار سے پہاڑ کا زلزلہ رک جاتا تھا جن کے راستے میں جانے سے شیطان اپنا راستہ مول لیتا تھا یہ عمر فاروق دربار وسلم میں بیٹھ کر ایسی دھیمی آواز سے بات کرتا ہے کہ نبی بار بار پوچھتے ہیں عمر کیا کہنا چاہتے ہو عرفا سو تک اپنے آواز کو تھوڑا بلند کرو سمجھتے ہیں آپ آخا کے شہرے کو یہ صحابہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یہ سورج کے قریب جو فضا ہے اگر یہ زمین اللہ وہاں رکھتا اگر اللہ اتارت ظہل مشتری کو رکھتا یہ پگھل کر ان ریزا ہو جاتا یہ ہمالیہ پہاڑ اللہ سورج کے قریب رکھتا سورج کے قریب جو فضا ہے اللہ نے اس میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سورج کی حرارت سورج کی کرنیں اور سورج میں وہ اتنا مل جائے اور سورج اس میں اتنا مل جائے جو اس روشنی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہے اس, اس کے اندھیرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے سورج کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میرا باپ دیکھ سکتا ہے صرف سورج کے ارد جو سزا ہے اس فضا سے ہم فیصلہ لیتے ہیں تو نبی کی نور نبوت نبی کے جلال نبی کے جمال کو چودہ سو تیس سال بعد آ جا کر ہم کوئی جماعت بنا کر ہم کوئی تحریک بنا کر ہم کوئی جھنڈا بنا کر ہم کوئی امام بنا کر ہم کوئی پیشوا بنا کر یہ کہیں یہ نبیوں والا طریقہ بیوکوں پر دماغ خراب ہے صحابہ دیکھ نہیں سکے مچل گئے اور شما صحابہ جھوٹ نہیں کہتے حدیث پاک میں آتا ہے روایتیں دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا جس صحابی کو جو بات جس رات سے متعلق ملی اس صحابی نے دیانتداری کے ساتھ وہ رات بیان کی کسی نے کہا اکیسویں کسی نے کہا تیئیسویں تو کیا نبی جھوٹے تھے راز اللہ تقبیر اللہ ایمان چلا جائے گا یا صحابہ کو کہنے میں غلطی ہوئی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے نبی سے جو سنا وہ امت تک پہنچا دیا کوئی قیانت نہیں کی جب اس نے خیانت نہیں کی تو نبی کے چہرے میں کیوں اخبار صحابہ کے بدل گئے چہرہ ایک اور ہر جو ہے آپ کے چہرے کے شباحت کو بیان کرنے والے الگ الگ بیان کر رہے کیوں اس لیے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے کی تاب صحابہ میں بھی, بھی نہیں تھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ جلال وہ جمال وہ قوت میں نے کہا کہ سورج کے قریب جو فضا ہے اللہ اگر اس پزا کو اٹھا کر دنیا کے اوہت پہاڑ کو غارے ہرا کو اور اس زمین کو قریب کر دیں یہ پگل کر ریزا ریزا ہو جائے گی اللہ نے سورج پیدا کیا تو سورج کے گرد ماحول کو اللہ نے پیدا کیا سورج اس میں ضم ہو گیا وہ سورج میں مل گیا صحابہ نبی میں مل گئے نبی صحابہ میں مل گئے فضا کو دیکھنا سورج کو دیکھنا فضا کی گرمی سورج کی گرمی صحابہ کا انصاف نبی کا انصاف صحابہ کا معیار نبی کا معیار صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ نہیں کر سکتے یہ حق دیا کائنات میں معیار حق کون ہے صرف صحابۂ کرام ہیں صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مجدد صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مفسر وہ اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ کہیں یہ میرا طریقہ نجات کا طریقہ گنجائش سے کسی مسلمان کو کہ حضرت سے اختلاف کرے نبی اللہ نبی اور صحابہ کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں ہے کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق پر ہیں ابو حدیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی اتنے بڑے امام فف ہنسی کو مدین کیا فق شافی کو مدون کیا اور کرنے کے بعد معذرت چاہیے کہ اگر قرآن و حدیث میرے مسلک کے خلاف تمہیں مل جائے حالانکہ انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا میں انسان ہوں مجھ سے بھول ہو سکتی ہے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو سکتی ہے اگر تم پاؤ میرے علاوہ کوئی قرآن اور حدیث کا طریقہ اس کو اپنانا اور میرے طریقے کو لات مار کر پھینک دینا آج کا امام آج کا کوئی مسلک کا بالی اور کسی جماعت کو چلانے والا امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہیں انہوں نے صحابی کو دیکھا تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا نبی نے فرمایا آخان نے جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کے حالت میں رخصت ہوا وہ جنتی اور جس نے مجھے دیکھا ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کے حالت میں رخصت ہوا وہ بھی جنتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہیں انہوں نے آخری صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہوئے وہ کہہ رہے ہیں صاحب تو کیا معلوم ہوا اللہ کا طریقہ قرآن نبی کا طریقہ حدیث صحابہ کرام کا عمل یہ تین چیزیں ہیں معیار حق یہ حق کا ترازو ہے ان کے بارے میں کوئی بدگوانی کرنا اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے رواط اور خواب کتنا امت کے اندر ایمان سے اس لیے خارج ہے کہ صحابہ کرام پر وہ تنقید کرتا ہے علماء جومن علماء اہل سنت والجماعت غیر مخلف اور نام نہاد اہل حدیث کے رقع کو اس لیے حق پر نہیں مانتے کہ وہ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مجلس کی تین طلاقوں کو جو ہے مان لیا تو کہتے ہیں نہیں صاحب اب رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا حضرت عمر کا مقابلہ کراتے ایک طرف نبی ایک طرف عمر فاروق یہ صحابہ کرام کو حق کا معیار نہ سمجھنا اس لیے علماء اہل سلت والجماع جمان جمہور علما نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث کو چوکتے کہ صحابہ کرام کو معیار حق نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان العز و بلا اصطبر اللہ ہو نہیں سکتا قیامت تک دنیا غ پاک سے بھر جائے ابدال سے اختاب سے ابو حنیفہ سے شاہ ولی اللہ سے بھر جائے ایک صحابی کے پیر کے دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابہ کرام میں یار حق ہیں صرف دنیا میں یہی ایک صحابہ کرام ہیں کہ جن کے طریقے پر چل کر ہم کہہ سکتے ہیں حاضی سویلی ادولہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ صحابی کا راستہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو یہ کشتی نو ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو یہ نجات کا راستہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو فی سویل اللہ اس کے علاوہ اور مجدد اس کے علاوہ اور سنہا اس کے علاوہ اور لوگوں کے طریقوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا نہیں جس کا طریقہ حرف سے آخر ہو آخری فیصلہ ہو پاسیم نانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بن کے بانی دنیا والے دیو یہ نہیں کہتے آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے دیو علماء میں کئی مسئلوں میں آپس میں اختلاف ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکد جماعت کے ساتھ تحجد پڑھنے کے قائم تھے آپ آپ اتکاف کی حالت میں رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر جماعت کے ساتھ تحجد پڑھا کرتے تھے لیکن دیومندی علماء اختلاف کرتے ہیں اگر میں شیخ الاسلام کا پجاری ہوں تو میں کہوں گا کہ شیخ الاسلام نے جو کہا وہ صحیح ہے جو کیا وہ صحیح ہے نہیں میں شیخ الاسلام کا پجاری نہیں میں جومن کا پجاری نہیں میں صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتا ہوں صحابہ کرام نے کیا کیا نبی نے آپ کو کیا بتایا آپ نے فرمایا کہ علیکم و سنتی و سنت کہ تم پر جیسے میرے طریقے پر چلنا ضروری ہے ایسے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ضروری ہے یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الاح دود یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر فیم آمن و بن اسلیمہ آمن تم بھی فقدح تمہارا ایمان ان کے ایمان سے مل جائے تمہاری نماز ان کے نماز سے مل جائے تمہارا حج ان کے حج سے مل جائے تمہارا روزہ ان کے روزے سے مل جائے تمہاری زکوٰۃ ان کے زکوط سے, سے مل جائے کہ تو اللہ نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے صرف دنیا میں کون نیار حق ہیں اللہ اللہ کے رسول قرآن حدیث اور اس کو بیان کرنے والے صحابہ نبی میئر اور نبی نے جن کو کہا میں امام لیکن میں جس کو امام بناؤں وہ بھی امام ہے سمجھ گئے آپ آپ کا آفیسر ہے وہ کہیں چھٹی پر جاتا ہے لیکن آپ کو اس کی ذمہ داری دے کر جاتا ہے تو آپ بھی دار بن گئے ہیں آپ بھی اس کے والی اور متولی اور حاکم بن گئے ہیں بادشاہ دوسرے ملک کو گیا اپنی جگہ کسی کو بٹھا کر گیا اس کی ذمہ داری بھی وہی ہے تو نبی معیار حق اور نبی نے جن کو معیار حق بتایا وہ بھی معیار حق اب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ جو جتنی تحریکیں اور جتنی جماعتیں ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے دیوبندی جماعت ہے اور اسلامی جماعت ہے فلاں جماعت ہے پلا جماعت ہے پلا جماعت, جماعت ہے ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں آج کے اس پرچن دور میں آج کے اس پر خطر زمانے میں گلی گلی کتنا مسجدوں میں گئے بہتر ربن کٹ رہا ہے بھیڑ چمار آ رہا ہے ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور امام یہ جو ہے خطیب بیان کیا ہیلی کاپٹر آئی کمار سوامی کی پوری مسجد بھیڑ کو دیکھنے چلی گئی شریعت کا کھلواڑا مسجد کا کھلواڑا نماز کا کھلواڑا ڈاکو ڈاکو کے شکل میں آتا تھا منافق منافق کے شکل میں آتا تھا نبی کے زمانے میں معلوم تھا عبداللہ ابن عبید نے سنول این پارٹی منافقوں کی جماعت اللہ کے اللہ نے اللہ کے نبی کو ان کی پوری فہرست دے دی تھی ان کے نام دے دیے تھے ان کے پتے دے دیے تھے لیکن آج گھر گھر کے اندر ایک منافق ہے ایک عبداللہ ابن صبح ہے ایک عبداللہ ابن عبید اتنے سلول ہے ایک ادبا ہے ایک خیبہ ہے بڑا پھرصن زبانہ اور بغیر تحریک بغیر جماعت میں جڑے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آج اگر کوئی کہے کہ صاحب حضرت بڑا اچھا بیان تھا ہم قرآن کو لے لیں گے حدیث کو لے لیں گے صحابہ کو لے لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے باہر میں جانے دو ان جماعتوں کو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جماعت ہوگا نبی نے فرمایا ید اللہ عال الجما اللہ کی مدد اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے اب سوال اتنا تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ جماعت لازم ہے صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی معیار حق صرف صحابہ کرام پر ختم ہو گیا تابعین بھی معیار حق نہیں ہیں معیار جن کو دیکھ کر ہم اپنی منزل پہچان سکتے ہیں اللہ کی کتاب نبی کی حدیث اور سوالاکھ صحابہ اس کے علاوہ کسی کو ہم نیارے حق نہیں بنا سکتے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ آخری فیصلہ ہے حضرت شیخ الاسلام آخری ہیں حضرت گھوس پاک آخری ہیں حضرت نظام الدین اولیا آخری ہیں حضرت فرید الدین گن چکر آخری ہیں مولانا قاسم نانوتوی آخری ہیں اشرف علی تھانوی مولانا الیا صاحب یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایمان ہے ہمارا اب ایمان ہے تو کرے تو کیا کرے مرے تو کیا مرے اب کون سی جماعت کو پکڑے کون سی تحریک کو پکڑے دیکھے جو کام کرنا ہو اللہ کی مرضی سے کرے اللہ کے اشارے سے کرے منمانی نہ کرے خواہشات کی تباہ نہ کرے میں نے بتایا تھا حضرت موسا سلامت وسلام کے پیٹ میں درد ہوا تھا موسال علیہ السلام کو اللہ ہمیں وہی بھیجی جائیے پلا جنگل کے اندر پلاں درخت کا جڑی بوٹی کھائیے تو گئے آپ نے جڑی بوٹی کھائی اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہو گئی اور دوسری مرتبہ جب حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام کو پیٹ کا درد ہوا تو آپ کو وہ حکم یاد آ گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پناہ جنگل میں پناہ جہاڑ کے اندر پلا جڑی بوٹی کھانے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے آپ گئے اس جڑی بوٹی کا استعمال کیا لیکن پیٹ کا درد اور بڑھ گیا لوٹ پوٹ کرنے لگے جان کو نہیں کی آلم آ گئی کیا فرق تھا اسی حکم پر چلے تھے اسی راستے پر چلے تھے پیغمبر اپنی مرضیات پر چلتے ہیں نبی اپنی مرضیات پر چلتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہوتا اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا جو چیز پہلی مرتبہ شفا تھی وہی چیز دوسری مرتبہ موت کا سبب بن جاتی ہے مصالح نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں نے کیا خلاف کیا آپ نے جس درخت پر جانے کا حکم دیا جو پتہ کھانے کا حکم دیا جتنا کھانے کا حکم دیا اتنا ہی تو میں نے کھایا تھا لیکن پہلی مرتبہ شفا اب موت کے منہ میں چلا گیا اللہ نے بتایا موسا پہلی مرتبہ میرے حکم سے گئے تھے اور دوسری مرتبہ اپنی مرضی سے گئے تھے مرضیات پر چلنے کا یہی انجام ہوتا ہے لوگوں بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت مانگو اللہ سے چرا سے مستقیم مانگو ہم نہ کسی جماعت کے مخالف ہیں خاص طور سے بعض تبلیغی احباب باویلا مچا رہے ہیں کہ صاحب مولانا تبلیغی جماعت کے خلاف کہہ دیا اس نمبر رسول پر میں بتاؤں میں آپ کو اپنے بچے کو چلے کے لیے بھیج رہا ہوں میں اسی ہفتے اگر میں جماعت تبلیغ کا مخالف ہوتا اگر وہ کہتا تو میں اس کو دو آپشن دیتا یا گھر سے نکل کر چلا جا یا تبلیغی جماعت کے چلے سے بعد آ کر گھر میں بیٹھ جا ہم نہ الیاسی لشکر کے مخالف ہیں نہ جماعت تبلیغ کے فوائد کے مخالف ہیں لیکن جب کوئی تحریف اور کوئی جماعت جاہلوں کا بار اس میں آ جاتا ہے یہ حالت کے جرسوب اور جی حالت کے وائرس اس پر ہم لاور ہو جاتے ہیں ایک سیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے لہریلے پودے اس کے اندر اگاتے ہیں یہ تبلیغی جماعت اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کے لیے یہ ہدایت کا پلیٹ فارم بنی ہے ہم اس کے گواہ ہیں اس پلیٹ فارم سے ہزاروں لوگ منزلوں کو پائے ہیں نمازی بنے ہیں داڑیاں انہوں نے رکھے ہیں لیکن یاد رکھے کی ادا کہ عقدے کی غلطی کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہم بریلویوں کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ بریلوی حب رسول کرتے ہیں بریلوی محبت رسول کرتے ہیں بریلوی حصق رسول کا ڈھڈورا پھینکتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے اسی طریقے سے آج کے بعد تبلیغی احباب جو جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں کلام پاک کی وہ آیا جو جہاد کے لیے اتری وہ, وہ تبلیغی جماعت پر فک کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو نبی کا راستہ بتاتے ہیں تبلیغی جماعت کو حاضی سبیلی بتاتے ہیں تبلیغی جماعت کو کن خیر و امت ہی بتاتے ہیں یہ وہ عقائد کی غلطی ہے کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا میں اس کی وضاحت کروں گا بہرحال ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر وہ رحم کا معاملہ کیا ہے کرم کا معاملہ کیا ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا ہے کسی جماعت میں لگے رہیں کسی تحریک میں لگے رہیں اور کسی پارٹی سے وابستہ ہو فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کا دن بڑا نازک معاملہ ہوگا لوگوں یہ نہ تبلیغی سمجھے مولانا الیاس صاحب کام آئیں گے جو یہ نہ سمجھے قاسم نالود بھی کام آئیں گے بریلوی یہ جے کہ مجھے جو ہے امام احمد رضا کا کام آئیں گے گیارہویں بارہویں کرنے والا یہ نہ سمجھے مجھے غوث پاک کام آئیں گے दिन دن होगा ہوگا یوم یفیر المرو مین کی وہ امی ہی وابی وہ صاحبتی ہی ولی ہر ایک الگ الگ ہوگا مجھے میری جورو کام نہیں آئے گی میری اولاد کام نہیں آئے گی میرے ماں باپ کام نہیں آئیں گے میرا شیخ کام نہیں آئے گا میرا استاد کام نہیں آئے گا میں ہوں گا میرا خدا ہوگا میں ہوں گا میرا نام اعمال ہوگا مسلمانوں میں ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتا ہوں میں باطل سے کبھی مصالحت نہیں کی میں نے ویب سائٹ کے اندر اوپر جملہ لکھ رکھا ہے کہ جس دن میں حق کا دامن چھوڑوں گا میری زندگی کا وہ آخری قیامت ہوگا ہم ہوں گے آپ ہوں گے پیغمبر ہوگا خدا کا دربار ہوگا اس دن پتا لگے گا ورنہ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو کہے گا میں سچا ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں دیکھ لیجئے میں بھی کہہ رہا ہوں قیامت میں پتہ لگے گا میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں کیا آپ چاہیں گے کہ جب آپ کا نام آماز آپ کو دیا جائے پیغمبر آپ کے ساتھ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ ہو آپ کا نام اعمال ڈان ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ پلسی رات پر آپ چلے اور نبی آپ کو سہارا دیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیامت کی گرمی ہوگی حیران کن پریشانی ہوگی سورج ایک میزے کے قریب ہوگا آدمی ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑ گا کیا نبی کے ساتھ آپ اپنا حشر چاہیں گے کیا نبی کے ساتھ پر کرنا چاہیں گے کیا نبی کے حوضے کوثر کے جام پینا چاہیں گے کیا جب آپ کے نام اعمال آپ کو دیا جا رہا ہو کیا یہ چاہیں گے کہ نبی آپ کے ساتھ ہو اور نبی ساتھ ہو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے عمل کو دیکھے بغیر نبی کے صدقے میں ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیکھے گا یہ محبت تھی کہ ہم نبی کے خزانوں میں سے دو سیکنڈ کا عمل ہے جس کو صبح میں کرنا ہے اور شام میں کرنا ہے اس دو سیکنڈ کے عمل سے آخرت کا اتنا بڑا خزانہ لے کر ہم اگلی جمعہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہمارک تعالی ہمیں حق دکھائے حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پر بائے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب پر بائے ان اگلی جمعہ ایک چھوٹا سا وہ عمل جس عمل کے سستے میں آپ میدان محشر میں نبی کے ساتھ حشر پروائیں گے اور صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں حق پر چلنے حق پر بننے کی توفیق نصیب پر بائے آمین واخردان الحمد للہ I don't know.